ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذلله ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله ما احسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم رشد امور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يتبع الا الله ورسوله فقد رشد وهدى ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل وضلا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمير مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمير مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري رحل العقدة من لسانا يفقه قولي ما پر باللہ ہی من الشی ط پظیم ن ہمز ہی بسم نفس صحہی و نفس سم اللہ ش نااج رہیم یا ی ہن نبی یو انہ سلنا کا شہددوں و نوبشرں وظہ ودارین الله بز نہ ان حات میں اللہ تبارک تعالی اپنے پیغمبر سے مخاطب ہے ارشاد فرمایا یا اے نبی انسل نہ کا بلا شبہ ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن شاہد بنا کر وہ اور مبشر یعنی خوشخبری دینے والا بنا کر وہ اور ڈرانے والا بنا کر میرے عذاب سے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو حالتیں ہیں ایک حالت بھیجنے سے پہلے کی رسالت سے پہلے کی اور دوسری حالت بھیجے جانے کے بعد منصور رسالت پر فائز ہونے کے بعد کی جب تک آپ بھیجے نہیں گئے تھے جب تک آپ رسول نہیں بنائے گئے تھے اس وقت تک پورے عرب معاشرے میں آپ کا مقام کیا تھا مقام یہ تھا کہ سب آپ کی عزت کرتے تھے صادق اور امین کہتے تھے بڑے بڑے تنازعات محض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے حل ہو جاتے تھے بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر حجر اسبد کی تنصیب کا مسئلہ لوگوں کی عزت کا مسئلہ بن گیا ایسے بیت اللہ میں کون نصب گرے گا کوئی قبیلہ اپنے حق سے دست بردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا یہ پایا کہ کل یہاں سب سے پہلے جو پہنچے گا وہی اس شرف سے ہم کنار ہوگا چنانچہ اگلے دن سب سے پہلے محمد جبن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے پوری قوم نے دیکھ کر کہا رضینا بالامین ہم اس امین پر راضی ہیں اور بڑی اچھی شخصیت اس باشرف کام کے لیے پہنچی رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا سدیجہ بنتے قوالت رضی اللہ عنہ سے نکاح ابو طالب نے پڑھا اس موقع پر بر پوری برادری جمع تھی اور اس نکاح پر حیرت زدہ تھی تم اور مذاق کا پہلو بھی نمایاں تھا یہ رسالت سے پہلے کا واقعہ ہے وہ اس شادی کو بے جوڑ قرار دے رہے تھے ایک طرف خدیجہ بالدار خاتون جس کے پاس بین الاقوامی تجارت ہے اور دوسری طرف عبداللہ کا یتیم بیٹا جو ہر قسم کے نام و نفتہ سے محروم ہے اس شادی پر اس کا پہلو تھا ابو طالب ان تمام نگاہوں کو بھانپ چکا تھا ناچے اس نے خطبہ نگاہ میں کہا او مناس ام یو واضی محمدن شارفم و کار من و عقلم و نبلا ہے بہادری والو تم میں سے کون ہے وہ شخص جو محمد کے ہم مثل ہو تمام مکار میں سیر میں عزت میں شرف میں عقل میں شجاعت میں بہادری میں اگر کسی کو یہ چیلنج قبول کرنے کی ہمت ہے تو ذرا سامنے آئے لیکن سب سر جھکا کے بیٹھ گئے ماننا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان اور کسی کو اختلاف نہیں تھی گرو نے کہا کہ اللل مال ہاں تم یہ کہو گے کہ محمد کے پاس مال نہیں ہے لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان المارا ضلع مال تو ایک ایسا سایہ ہے جو زائل ہونے والا ہے آج کسی کی جیب میں اور کل کسی کی جیب میں یہ کوئی دائمی عزت کا مقام نہیں ہے اور نہ ہی دائمی شرف کا مقام ہے لیکن اگر تم مال ہی کو سب کچھ سمجھتے ہو صد ہوں تمہیں پورا اختیار دیتا ہوں کہ خدیجہ کا جو چاہو مہر مقرر کر لو ابو مطالب دے کر جائے گا کسی میں ہمت نہیں تھی کہ رسول اللہ وسلم کی اس متفق علئے شام کو چیلنج کر سکے اس پر سب راضی تھے اور اپنی زبانوں سے دل کی گہرائیوں سے اس حقیقت کا اعتراض کرتے تھے. میرے بھائیوں اگر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہی مقام اللہ کو منوانا ہوتا دونوں سب مانتے تھے سب رسیدے کہتے تھے سب رسول اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے تھے سب کچھ ہو رہا تھا لیکن یک لوگ کی زمین پر ایک انقلاب آ جاتا ہے سارے پر امیر کہنے والے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانے کہنے لگے شاعر کہنے لگے جو لوگ آپ کی عزت کرتے تھے وہ آپ کے راستوں میں کانٹے بچھانے لگے راستوں میں کڑے کھوٹنے لگے محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے آپ کی بیٹی تک کو شہید کیا گیا آپ کے جانسار ساتھیوں کو شہید کیا گیا یہ سارا مقال جد نقص تبدیل کیوں ہو گیا صرف اس بنا پر کہ اب اللہ تبارک و نے محمد ابن عب اللہ کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کے سامنے اپنا پیغام سنا سکے اور انہیں بتا سکے کہ کامیابی کا راستہ کیا ہے فلاح دارے کس راستے پر ممکن ہے گرانچے چون ہی رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام سنایا لوگوں کے ذہن لوگوں کے دل اور ان کی زبانیں ایک نف تبدیل ہو گئی ایک لمحے کے اندر رسول گوئے سفا پر کھڑے ہیں اپنا پہلا پیغام پہنچانے کے لیے صبح کا وقت ہے بعض کا کہ الفاظ کہے یہ الفاظ ایک قسم کا کوڈ ہے کہ جب یہ الفاظ لوگوں کے کانوں میں پڑیں گے تو فوراً اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں تاکہ یہ معلوم کریں کہ قوم سا حادثہ پیش آ گیا لوگ صبح کے وقت مصروف ہیں اپنے اپنے کانوں کانوں میں یک لخت تم کے کانوں میں یہ آواز سمجھتی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ تو محمد کی آواز ہے سادت و امین کی آواز ہے سب نے اپنے گھروں کو چھوڑا اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قوم بالو اگر میں تم سے کہوں صفحہ کے پیچھے دشمن جمع ہو چکا ہے حملے کی تیاری کر چکا ہے اور تم پر حملہ کرے گا گروار کرے گا تمہیں تہس تہس کرے گا کیا تم میری اس بات کو مان لو گے قوم نے مستفیدہ آواز میں کہا ہاں چل رب لا رہی کلکتہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم 40 سال کی تمہاری زندگی کی گواہی دیتے ہیں کہ تم نے چالیس سال میں ایک اگرچہ یہ وقت لڑائی کا وقت نہیں کسی کے خلاف ہماری چند نہیں کوئی عام ہمارے خلاف آمادہ لگاڑ نہیں ہو سکتی لیکن چونکہ تم خبر دے رہے ہو اس لیے ہم تمہاری خبر کو ضرور مانیں گے رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے بارے میں میری صداقت کے بارے میں تمہارا یہ نظریہ ہے تو پھر سن لو میرا بحران ہے اللہ نے مجھے اپنی رسالت کے منصب کے لیے چن لیا ہے اور میری دعوت یہ ہے کہ بولو نہ دو ان کی گہرائیوں سے امر کا اقرار کر لو اور اعتراف کر لو کہ اللہ ہی لگینا معبود ہے اس کی ذات میں اس کی صفات میں اس کی روحیت میں اور اس کی عبوبیت میں کوئی شریک نہیں دنیا کے سارے معبود وادل ہیں اور اللہ وحدہو لا شریک اللہ معبود برحت ہے اپنے آباش نات کے دھرم کو اور ان کے خدام کو توڑ دو اور ایک اللہ کے دامن کو سام لو یہ میری دعوت ہے اس دعوت کو سننا تھا کہ وہ زبانیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں رتم الساں تھی اور قصیدے پڑھ رہی تھی لفظ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن بن گئی حد کہ آپ کے چچا کی آواز آئی کہ تب بنا کا یا محمد محمد تم برباد ہو پکا اندا جو نا کیا اس دعوت کے لیے ہمیں تم نے یہاں بلایا تھا یہ پیغام سنانے کے لیے کیا ہم نے میں تم نے ہمیں صبح صبح جمع کیا دینے لگے اور مختلف قسم کی گالیوں کہ رسول اللہ کی دعا کی تو بھائی وہ سارا مقام کہاں گیا وہ ساری شان کہاں گئی معلوم یہ ہوتا ہے کہ خالق کائنات کے نزدیک سب سے اہم مسئلہ رسول اللہ وسلم کا پیغام ہے ورنہ عزت توثیف شانت اور نت گوئی میں رسالت سے پہلے کوئی کمی نہیں آج اللہ نے آپ کو ایک منصب دے دیا وہ منصب یہ ہے کہ سلنا کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا یہ بڑا عظیم منصب ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم شان ہے کہ اللہ نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا لیکن افسوس یہ ہے کہ باعدان قوم اس منصب کی وضاحت نہیں کرتے قوم کو مختلف الجھاؤں میں الجھایا ہوا ہے حالانکہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شان ہے آپ کی ساری شان میں آپ کا یہ منصب کہ آپ شاہد بنا کر بھیجے گئے اس پر غور کیا جائے ہمارے تمہارے سے کھڑے ہو جائیں میرے بھائیو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم شاہد بنا کر بھیجے گئے جس کا معنی ہی ہے کہ ہماری زندگی کے ایک ایک لب ہے اور ایک ایک حرکت کی درست کیا یا کی شہادت محمد الرسول اللہ نے دینی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کی شہادت ملے گی تو ہم کامیاب ہوں گے اور اگر آپ کی شہادت نہ ملی تو ہم بربادی اور تباہی کا شکار ہو جائے یہ مقام ہی بڑا حیبت ناک ہے اور بڑا قابل غور مقام ہے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی رس اللہ مسعود کو بلایا اور کہا کہ قرآن مجھے کچھ قرآن پڑھ کے سناؤ تم بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہو رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے السن کے معذم سے چاہتا ہے کہ اللہ کی بہی کو اسی طرح ترو تازہ سنیں جیسا کہ نازل ہوئی ہے کہ وہ کلّہ بند کے پاس بیٹھ کے سنا کرے اس صحابی کی شان ہے برما اللہ کچھ قرآن پڑھ کے سناؤ اللہ نے عرض کی کہ یا سول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ پڑھتے رہے اور ہم سنتے رہے آپ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ غلام اور یہ حقیر بندہ پڑھ کے سناد اللہ فرمایا ہاں آج میں چاہتا ہوں کہ قرآن کسی اور کی زبان سے شروع سے تم پڑھو عبداللہ مسرود رضی اللہ سو نسا کی جناب شروع کرتے پڑھتے جا رہے ہیں حتہ ایک مقام ہے۔ کہ اللہ یہ جو سنن عبداللہ کا منہ بند کر دیا اور فرمایا کہ یہی ٹھہر جاؤ اگے مت پڑو عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی نگاہیں اٹھائیں تو میرے دیکھا کہ ساری داغینوں طرفان دموع کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے کنار آنسو بہا رہی ہے آپ کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا ہے اور آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے میں نے غار کیا کہ رسول اللہ صلی کس آیت کو سن کے رو رہے ہیں راجب آیت یہ تھی فَقَيْفَ اِذَا جَئِنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشِحِیدٍ وَجِئِنَا بِكَعْنَا هَا اُولَاءِ شِحِیدَا اس وقت پر دور کرو جب میدانِ محشر قائل ہوگا اور یہ زمین تنبے کی ہوگی اور سورج ایک میل کے ساتھ لے پر ہوگا اور نو اپنے کسینوں میں لوب رہے ہوں گے عجیب قیفیت ہوگی اس وقت ہماری طرف سے آئے گی۔ کہ ہر سابطہ امت کے جو شہید بھیجے گئے وہ بھی آ جائیں اور اس امت محمدیہ کے جو شہید ہے وہ محمد اللہ اب تو شہید بن کے کھڑے ہوئے اور امت کا ایک ایک فرد آ رہا ہے اس کا آمال نامہ پیش ہو رہا ہے یہ اس کی نماز ہے یہ اس کے روزے ہیں یہ اس کے سڑکات ہیں یہ اس کی زندگی کے فلان امہات ہیں اور یہ فلان امہات ہے ہیں اور تمہارے طریقے کے مطابق ہے یہ کلاس ہے فرمایا کہ اس قوم کا کیا حال ہوگا اور لوگوں کا کیا حال ہوگا کتنے وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال جن کا طریقہ اور جن کی زندگی کی روش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی یہ منظر ایسا ہے اور یہ مقام ایسا ہے کہ یہاں کامیاب ہونے والے بہت تھوڑے افراد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا یہ پہلو ایسا ہے, پہلو ہے کہ اس پہلو پر غور کرنی چاہیے بائر تو کو چاہیے تو کہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے شاہد ہونے کا معنی کیا ہے آپ کو شہید کیوں کہا گیا صرف اس لیے کہ ہمارے اعمال اماز کے دن گواہی کے لیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ یہ اس بندے کی نماز ہے دیکھو یہ نماز تمہارے طریقے کی ہے یا نہیں یہ اس بندے کا حج ہے دیکھو یہ حج تمہارے طریقے کا ہے یا نہیں میرے بھائی اس وقت ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا آج دنیا کے ہزار ہاں گا اور پروڑ ہاں اپنا ایسے ہیں جنہوں نے اپنا و اوکا دوسری شخصیات کو بنا لیا حدیث سنتے حدیث پڑھتے ہیں لیکن باباں یہ دور کہتے ہیں کہ ہم اپنے مقبدہ کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے اپنے طریقے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے اپنی برادری کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے میرے بھائیو قیامت کے دن اس موقع پر تمہارا کیا جواب ہوگا اور کیا رویہ ہوگا اس لیے ضرور کی سفر کی ہے اپنی زندگی اپنا عتیدہ اپنا کردار اپنا عمل، اپنا مرحج اپنا سلوک اپنی سیاست اور زندگی کا شب و روز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنا لیا ہے لوگوں کو بتایا جائے اسرائے حسنا کیا ہے رسول اللہ, صلی اللہ وسلم کا عتیدہ کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا مرحج کیا ہے اس منہج کی پیروی کرو کتاب و سنت کو بڑھاؤ لوگوں کو بتایا جائے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے چند دیکھ قبل یہ اعلان کیا تھا کہ ترکتو فیم سمرین لن تذلو باق نسکتن بہمار کتاب اللہ رسول اللہ بھی کہ لوگوں سب نے ہونا ہے اور اس قبر لے جانا ہے کچھ پر بھی یہ بکتہ آنے والا ہے لیکن اس وقت پہ کے آنے بر تم نے پریشان نہیں ہونا میں تمہیں سالی ہاتھ چھوڑ کر نہیں جا رہا تحید آمن چھوڑ کر نہیں جا رہا تو انمول موتی اور خزانے تمہیں دے کر جا رہا۔ جب تک انہیں تھامے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت دنیا کا کوئی مذہب اور دنیا کا کوئی دھرم تمہیں ساد مستقیم سے قافل نہیں کر سکے گا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میری سنت ہے جب تک تمہارے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ ہوگی تم حق پر قائم ہوگے گے زیادہ مستقینہ پر قائم ہوگے گے اور دنیا کی کوئی طاقت کوئی شکر کوئی فصل تمہیں اللہ کے دین سے داخل نہیں کر سکے کتنا کی موتی ہے اور کتنا کی خزانہ ہے لیکن یہ واعدان قوم اس طرف قوم کو نہیں رہتے اللہ تبارک بطارہ نے ان دنیادار وائرس کے لیے لوگوں کو آگاہ کر دیا لوگوں کو ڈرایا نام ان میں اخبار اے ایمان والو زبردار ہو کر رہو ہوشیار ہو کر رہو بہت سے لوگ آئیں گے ان پر مولویت کا رقبہ کا لبادہ ہوگا ان کی شکل و صورت انتہائی ہوگی لیکن ان کا کردار یہ ہوگا کہ وہ تمہارا مال بھی کھائیں گے اور تمہیں اللہ کے دین سے دور بھی کریں گے تمہارے دین کے بھی ٹاک اور دنیا کے بھی ڈاکو. آج ان ٹاکو کی یہ چال کامیاب ہو چکے ہیں جنا سے انہوں نے لوگوں کو اور طریقوں میں مست کر دیا اور لوگوں کو الجھا کر رکھ دیا ان کے عتیذے خراب کر دیے ان کے عمل پہ گاڑ دیے کو اللہ کا خوف نہیں آتا ایک رسول اللہ حمایت توحیز میں ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کی زبان سے الفاظ نکل گئے کہ ماشاء اللہ شروع اس مسئلے کا علاج ہوئی ہے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے رسول اللہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی کتنی سی بات نے فرمایا اجعلتا نہیں تم نے یہ ایک جمعہ کر کر مجھے اللہ کے برابر کر دیا ایک جمعہ کر کر مجھے رب العالمین کے برابر کر دیا یہ ہے توحید کی حمارت اللہ صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کے بات آتے ہیں آ کر ہیں کہ لا تقوم علی لا تقوم العاجم جب میں تمہاری بجلس میں آتا ہوں تو مجھے دیکھ کر کھڑے مت ہوا کرو جیسے فجمہیں کھڑے ہوتے ہیں اس طرح کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں لیچے رہا کرو کیونکہ جب کوئی شخص کسی کو دیکھ کر کسی کو دیکھ کر کھا ہوتا ہے تو آنے والا اپنی عظمت محسوس کرتا ہے اپنی بڑائی محسوس کرتا ہے اور میرے ساتھیوں اس ساری عظمت کا مالک اور اس بڑائی کا مالک اللہ حب العالمین ہے میرے اور تمہارے مقدر میں تو توازو ہی تبادو تو ہے اللہ کے سامنے جھکنا ہے رخو کرنا ہے اس پریشانی کو مشکل پر رکنا ہے مجھے دیکھ کر کھڑا ہونے کی ضرورت ہے یہ نقطۂ تو عید کی حمایت کبریائی تو اللہ کے لیے ہے اس کا فرمان ہے البریا اور لازمت و ادھاری تک میری چندر ہے پڑھائی میرا لباس ہے تو اس لباس میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا میں اس کو جنم میں داخل کروں اس طرح توحید کی حفاظت ہے اس طرح حمایت توحید ہے ایک موقع پر کچھ لوڈیاں گانا گا رہی تھی جہاد کے واقعات کے نغمات گا رہی تھی اللہ وسلم گھر میں لیٹے ہوئے ہیں کہ ایک لڑکی کی زبان سے یہ جاری ہوا ہم جو جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اپنے سے ہٹایا اور کے جواب حمایت کی عظمت عحید کی حفاظت جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور یہ ساری باتیں ظاہر چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن آج قوم کے سامنے ایسے پیروپیے بھی موجود ہیں ایسے شوقات بھی موجود ہیں تو قوم کو اس طرح ہیں اور مست کر کے رکھتے ہیں اس قسم کے اشعار پڑھ کے کہ اللہ کے پلے میں آدت کے سوا کیا ہے ہمیں جو لینا ہے لے لیں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ حیران ہوں کہ مصطفیٰ کو کیا کہوں خدا کہ خدا کا خدا کہ کا اللہ کی نانت جس نے بھی شیر کہا اور جس نے بھی شعر کہہ کر قوم کو برباد کیا رسول اللہ وسلم اس طرح حمایت توحید اور حفاظت توحید میں آگے آگے ہیں پیش پیش اور یہ لوگ اس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اچھالتے ہیں اتنا اچھالتے ہیں کہ اللہ سے بھی آگے پہنچا دیا اللہ کا خوف نہیں آیا آج کے بارے جا رہے لوگوں کو یہ تو بتاتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم صاف ہے روز ہے وہ قیامت کے دن آئیں گے شفات کریں گے ہمیں بخشوا کے لے جائے لوگ نعرے لگاتے ہیں مست ہے کہ رسود اللہ, اللہ علیہ وسلم کی سفارت ایک محل میراجمانے سے حاصل ہو جائے گی نہ امر کی ضرورت نہ عقیدے کی ضرورت لیکن یہ بتانا گبارہ نہیں کرتے کہ یہ سفارت جنہیں حاصل ہوگی اللہ فرماتا ہے شفات کرنے والے قیامت کے دن شفاعت نہیں کر سکیں گے مگر انسان انسان کی جس انسان کی جس شفاعت اللہ چاہے گا جس کے بارے میں اللہ چاہے گا کہ اس کی شفاعت ہو صرف اسی کی شفات ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی اور میرے بھائیو جن لوگوں نے شرک کر کے اپنی زندگی میں اللہ کی خیارت کو للکارہ ہو کیا ان کے باروں میں اللہ چاہے گا کہ انہیں مصطفیٰ کی شفاعت حاصل ہو صحیح بخاری کی حدیث ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں آ کر پوچھتے ہیں منع سعد الناسی تو شفاعت یہ کہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ علیہ بتائیے قیامت کے جن وہ کون خوش نصیب انسان ہے جسے آپ کی شفاعت حاصل ہوگی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو یہ سوال آج تک مجھ سے کسی نے نہیں کیا لیکن دل میں سوچتا تھا کہ جب بھی کوئی سوال کرے گا تو سب سے پہلے ابو ورنہ کرے گا میں خیر سے قائد الحدیث کیونکہ میں جانتا ہوں کہ حدیث کا علم حاصل کرنے میں تم سب سے زیادہ حریص ہو صحیح ہو اور تمنا رکھتے ہو فرمایا کہ عسید ان میں سے بھی شفاعتی جوم الخیامتی من فاض اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ خالصمن من ہی قیامت کے دن میری صفات سے میرا من وہی ہوگا جس شخص نے کہا خالص ہم من ہی اپنے دل کے اخراج کے ساتھ اس طرح اقرار کیا دلو چاند کے گہرائیوں سے یہ کلمہ پڑھ لیا چوروحیت کا اعتراض کر لیا کہ کوئی علا نہیں کوئی داتا نہیں کوئی تستقیل نہیں کوئی رابطہ نہیں کوئی ساری قدرت اللہ عب کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں میرے بھائی کتنا ستم ہے لیکن تم قوم کو اس سے آگاہ نہیں کرتے بلکہ مست کیے ہوئے ہو ایک محفل بنا لو کیا مطلب حاصل ہو جائے گی کتنا بڑا مزاق ہے اور ظلم ہے اس قوم کے ساتھ قوم کو یہ نہیں بتایا جاتا سفاعت کا حصول تو صرف طویل خالص کے لیے ہے جن کے پاس اللہ کی خالص توحید ہو اور جن کے سینے خالص توحید سے منور ہو قوم کے سامنے جھوم جھوم کر اس آیت کو پڑھا جاتا ہے کہ, بمار کہ, اللہ رحمت کہ ہم نے تو آپ کو پورے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا گیا لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس سے آگے کیا ہے رحمت کن کے لیے ہے آپ کا رحمت بننا دن انسانوں کے لیے ہے میرے بھائیو یہاں دو آیتیں ہیں ایک آیت مقام مصطفیٰ ہے اور دوسری آیت پیغام مصطفیٰ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام صرف کن لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے پیغام مصطفیٰ کو ضرور کر لیا وہ پیغام کیا ہے اگلی آیت میں کیا ہے سرمایہ کہ اگلی آیت میں یہ ہے کہ یہنما وہ یہ یعنی اللہو لا اله الا الله فهل انتم کہ رحمت اللہ ہوں اللہ نے بیٹا اور ساتھ یہ بھی کہ کہ دنیا والوں کا کوئی خدا نہیں اور کوئی معبود نہیں صرف ایک اللہ ہے فهل انتم مسلمون اے لوگوں کیا اس توحید کی دنیا پر تم اسلام قبول کرنے پر تیار ہو کہ جس کا مقام صرف اسی شکل میں ہو گا جب مصطفیٰ کے اس پیغام کو قبول کرو میرے بھائی وہ توحید ہے تم توحید کی بحث تو نہیں کرتے ہو اور نکتہ توحید کو اپنے تمام وسائل سے کامال کرنے کی کوشش کرتے ہو اور قوم کو اچھا ہوا ہے کہ رحمت ہے اور جس طرح چائے کرتے رہے وہ قیامت کے دن بخشوا لیں گے یہ قوم کے ساتھ مزاق ہے یہ دین نہیں بلکہ فراڈ ہے صرف اس دنیا کے سونے اور چندی کو حاصل کرنے کی کوشش ہے لوگوں کو یہ تو بتاتے ہو کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ یہ ہے کے لیکن کبھی یہ بتانا کبال نہیں کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کی قیمت کہ پانی کتنے حاصل ہوگا کبھی یہ نہیں بتایا رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ دیا متل ہوگا عہدے کوسر میں کھڑا ہوں گا میری امت آپ خوروں سے پانی پی رہی ہوگی ایک طرف کچھ لوگ ہوں گے اور وہ لوگ ریاض سے ہلکان ہوں گے اور حوض کی طرف کو آ رہے ہوں گے میں ان کے استقبال کی تیاری کروں گا پہچان دوں گا کیونکہ یہ میری امت ہے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا ہے کہ تیامت کے میں اپنی امت کو اس طرح پہچانوں گا کہ ان کے وزو کی آزاد چمک رہے ہوں گے جس کا معنی یہ ہے کہ یہ آنے والے وزو کیا کرتے تھے نمانے پڑا کرتے تھے حوض کو رہے ہیں لیکن دو چار ہاتھ باقی رہ گئے رسول اللہ سن سناتے ہیں کہ میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی میں کہوں گا ربت یہ میری امت ہے ان کو آنے دیا جائے ان کو ہو سر سے کیوں لوگ دیا گیا؟ اللہ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے بعد اس دین میں کیسی کیسی کدا چاری کر دی. رسول اللہ کیا فرمائیں گے ان تو کہتے ہو نا کہ رحمت ہے لیکن سنو ان کی رحمت کن کے لیے ہے اس موقع پر رسول اللہ کیا فرمائیں گے؟ اخلاق حسنہ کا کیا فرمائیں گے وہ رسول جو دنیا میں اپنی کام کا اپنی ممت کا اتنا درد اپنے دل میں رکھا تھا کہ قرآن کی ایک آیت جس میں امت کے لیے رحمت اور مقصد کا ذکر ہوتا اس کو پوری پوری ہاتھ کرتے رہتے اور روتے رہتے اتنا دیا اس دین میں ملا جاری کی نئے نئے طریقے جاری کیجیے ان لوگوں کے میری انتاہوں سے اور اس رحمت سے اور ایک دوسرے سے دور کر دیا جائے ان لوگوں کو اس پانی کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی بشارت کے دور یہ کسی ثابت نہیں ان کو دور کر دیں میرے بھائی کی چیز یہ ہے آپ رحمت اللہ الرمین ہیں برحق ہے لیکن یہ رحمت کن کے لئے ہے آپ ساقی قوسر ہیں برحق ہے لیکن حود قوسر کا تحانی کن کے لئے ہے آپ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے اپنی امت کو لے کر لیکن وہ سی امت ہے آپ قیامت کے دن شفاعت کریں گے لیکن کن کے لئے کامی کی ضرورت تو یہ ہے یہاں عقیدے کی ضرورت ہے یہاں عمل کی ضرورت ہے یہاں تحلقات کام نہیں آتے رسول اللہ صاحب فرما گیا مم بطر بھی عملو لم بسر بھی عصدو جس شخص کے عمل کی سواری تمزور پڑ گئی تیامت کے دن گوٹے سے موٹا تحلق اور بڑے سے پڑا تحلق اس کے کام نہیں آتے ہم نے کو جا دیا لیکن رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی چار تقریریں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں ایک تقریر اس وقت ہماری جواب کے سامنے آپ کا چگر فاطمہ رضی رہی ہیں. رہی ہیں کہ یا فاطمہ اللہ اے فاطمہ دنیا میں رہ کر عمل کرو یہ مت سمجھو کہ میرا باپ اللہ کا نبی ہے اور کیا کو کرے گا نہیں عمل کرو اور اپنی کامیابی کی فکر کرو اپنی وزارت کی فکر کرو ایک طرف آپ کی پفھی کھڑی ہے یہ آپ کی دوسری تقریر ہے فرما رہے ہیں کہ یا سفی تو مت رسول اللہ اے صفیہ اے رسول اللہ کی پفھی ہم کسی مت سکے من اللہ. یہ مت کہنا مت سوچنا کہ میرا بتیجہ اللہ کا نبی ہے اور قیامت کے دن مجھے چھڑا اللہ کی گرفت سے اور اللہ کی آزاد سے نہیں لاگنی چاہیے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کچھ کام نہ سکتا جو چیز کام آئے گی وہ تمہارا اپنا عقیدہ اور تمہارا اپنا تیسری تقریر آپ کے سامنے پوری برادری ہے لوگ ہیں دونوں دن مسترد مطلب، دونوں راشن بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے افراد موجود ہیں آپ اپنے پورے خاندان کو مخاطب ہیں پوری برادری کو مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ لوگوں میری والوں اور میرے خاندان ہے اللہ کا وہ ہمارا تہندار ہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے یہ آمد کے ہم کو بچوا لے گا نہیں خود عمل کرو اپنے عقیدے کو سنبھالو اپنے عمل کی صلاح کرو میں کیا تمہارے کچھ کا امناس ہوں چوتھی تقریر نبی کا ممبر ہے عام صحابہ کا ہلکا آپ کے سامنے ہے صحابہ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان سے فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ کان کھول کر سن لو قیامت کی دن ایسا نہ ہو کہ میدانِ محشر ہو عجیب اور غریب قسم کی اور میں ہو اور تم پیاس اور بھوک سے ہلکان غرب کے ہوئے میں میرے پاس آؤ اس حال میں آؤ کہ تمہاری قدروں پر ایک ایک اونٹ ہو خوف نہ بھون کہ تمہیں گنبوڑ رہا ہو اور جنگاڑ رہا ہو عجیب خوفناک منظر ہو اور تم مجھے اور مجھے ایسا نہ ہو میں, اس دن گا کہ میں نے تبلیغ کر دی تھی میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا میں نے دنیا میں تم کو بتا دیا تھا یہ عقیدہ کیا ہے توحید کیا ہے عمل کیا ہے آج تمہیں اس بات بھی پڑے گی اور مجھے کوئی کسی قسم کا عقیدے کا شعور نہ ان کو عمل کا شعور بس جلوس نکال لو اور ولاد کی بہ کر مقرر کر لو عشق رسول کے تعبے کر لو قلیم شیب ہے اور نادر رسول بڑے عاشقانہ انداز سے پڑ رہا ہے لوگ مست ہیں جس طرح شاید بھی کے مست ہوتے ہیں اور دین کی کوئی فکر نہیں اللہ کا ڈرو قیامت سے ڈرو اپنے انجام کو پہچانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبشر ہیں نذیر ہیں جن کا راستہ بتا گئے جنمن کا راستہ بتا گئے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں اصلاح عقیدہ اور اصلاح عمل کی توفیق بتا فرمائے اللہ اس عقیدے کے بغیر اور اس عمل کے بغیر ہم کچھ نہیں ہماری دنیا کی اصلاح اور ہماری آخرت کی فلاح جو ہے اسی عقیدے کی بدولت ہے اور عمل کی بدولت دولت ہے اللہ تحفی قطع